چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی منہ سے باجے دیں اور اللہ نہ مانی گا مگر اپنی نور کا پورا کرنا پڑے برا مان کافر